وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم احد الا كبه الله على وجه ما اقام الدين رحمه الامام البخاري رد الشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقد من لساني يفه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمت ترى انك انت العليم الحكيم اسلامي بھائیو عزیزوا اور دوستوں میں سب سے پہلے خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الحا ہم سب کے اندر تقوی جیسی عظیم صفت پیدا فرما دے آمین یا میرے بھائیو عزیز اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسہم اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل دے ایک مفہوم اور ایک معنی تو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے اپنی نعمت اپنی سلامتی اور اپنی عافیت اس وقت تک نہیں چھینتا ہے اس وقت تک اس کی شوقت اور اس کا عروج نہیں چھینتا ہے جب تک کہ وہ قوم گناہ کر کے معصیت کر کے نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کر کے اللہ کی ناراضگی کو اپنے حق میں حلال نہ کر لے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اپنے یا کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا اور میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں جیسا کہ اس طرح کی اور اس معنی کی دوسری آیات بھی موجود ہیں علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح کا کچھ اس طرح سے اپنے شعر میں پیش کیا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا میرے بھائی آزید اور ساتھیوں اللہ کی نعمتیں بہت ساری قوموں کو ملیں لیکن ان قوموں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کر کے اللہ تعالی کی معاشیتیں کر کے اور اللہ سے بغاوت کر کے کفر کر کے شرک کر کے ظلم کر کے اور ایک دوسرے پر زیادتی کر کے اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نعمتوں کو نقمتوں میں بدل دیا اور ان پر امن و امان کی جگہ خوف اور حراست مسلط کر دی میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیو اس کی کئی مثالیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے جیسا کہ سورہ سبا کے اندر قوم صبح کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد علی صبح ان کی مت کر نہیں آیا جنتا میں شمال کلو میں رس رب مشکور بلدت ورب غفور عليهم سيل وبدلناهم اكل خمط وشيء من صدر قليل ذلك بما سبا کے لیے ان کے شہر میں اللہ تبارک و تعالی کی نشانی تھی ان کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بچی کے دائیں طرف دائیں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغمبروں کے ذریعے سے کہا جاتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے سے ان سے یہ کہا جاتا رہا ہے فلو میں رشت رب اپنے رب کی روزی کھاؤ وشکر اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو بلد تم رب غفور شہر اور علاقہ بہت بہترین سرفیز اور انا ہے نعمتوں والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بخش دینے والا ہے ربل رب کیا, کیا ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعراض کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں سب سے پہلا پہلی چیز پہلا حکم جس سے انہوں نے اعراض کیا وہ ہے عقیدہ توحید وہ ہے اللہ کی تاج وہ اللہ عبادت ہے اور وہ ہے ایمان اور وہ ہے صحیح عقیدہ اس سے انہوں نے خراب کیا اور شرک کرنے لگ گئے اللہ تعالیٰ نے ظلم تھا ظلم کرنے لگ گئے انبیاء کی باتوں کا کو ماننے کا حق دیا تھا انبیاء کی باتوں کا انکار نہ کرنے لگ گئے میرے بھائی آزیزوں اور ساتھیوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سخت قسم کا سیلاب بھیج دیا اور کیا ہوا جن اور ان کے جو, باغات تھے ان کے جو باغات تھے اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے ہرے ہر بھرے پھل دیوے دار باغات تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کے باغوں کو بد مزہ بد ذائقہ لینے والے پیڑوں کے ذریعے سے یا باغات کے ذریعے سے اور اسی طرح سے جھاؤ والے باغات کے ذریعے سے اور اسی طرح سے جس میں تھوڑی بہت بیڑی کے درخت تھے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اچھے باغات کو برے اس طرح کے باغات میں تبدیل کر دیا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے غال کا جز بیما ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ بدلا دیا ہم نے ان کو یہ انجام سکھایا اسی طرح سے بینے بھائیو عزیزو اور ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے سور نحل کے اندر ارشاد فرمایا زرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یأتيها رزقها رغدا من كل مكان فاکا فرط بانعم الله فاذاقہ الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے ایسی بستی کی مثال پیش کی ہے جس بستی والے اور جس بستی کے لوگ بڑے امن و امان اور پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزار رہے تھے کال صاحب مطمئنہ اور ساتھ ہی ساتھ چاروں طرف سے ان کی بستی میں چاروں طرف سے ان کی بستی میں اللہ تبارک و تعالی روزی بھیجتا تھا غلے میوے پھل فروٹ ساری چیزیں ان کے کھانے پینے کے لیے یا تی ہ رزق من كل مکان لیکن کیا کیا اس बस्ती वालों نے فطر فرت بالعم اللہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا فذا قه الله لباس الجوع والخوف تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خوف اور بھوک کا مزہ چکھا دیا کیوں بما كانوا يصنعون جو وہ برے اعمان کیا کرتے تھے جو کفر کیا کرتے تھے جو شرک کیا کرتے تھے اور جو اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے جو ظلم اور بغاوتیں کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے انہیں ہاں ان ساری چیزوں سے دو چار کر دیا یہ دو بستیوں کی مثالیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی اسی طرح سے قوم فرعون کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی انداز میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو فرعون کی قوم کو مصر میں سب کچھ ساری نعمتیں عطا کر دی تھی اور نہر تھی دریا تھے باغات تھے اچھے اچھے محلات تھے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے اللہ کے نبی حضرت موسل کی نافرمانی کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے خود فرآون اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا لوگوں کو دعوت دیتا تھا میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اللہ اللہ ان اللہ قبل شدید الفیل آل قبل کہ ان کی مثال یعنی مکہ والوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ ان مکہ والوں کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ ان کا حال ویسے ہی ہے جیسے آل فرعون کا حال تھا فرعون کی قوم کا حال تھا بی آیات اللہ, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انہوں نے انکار کر دیا اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گنا سے ان کے پاس سب ہم؟ ساری چیزیں تھیں مقام اور اسی طرح سے بے شمار آیت اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے چھیل لیا اور کس کو کزا لکھا اور رسنا بنی اسرائیل اور اس طرح سے کزا لکھا اور رسنا بنی اسرائیل اس طرح سے ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا بارش بلا دیا میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و رہا کسی قوم سے نعمتوں کو نہیں چھینتا ہے اپنے بندوں سے نعمتوں کو نہیں چھینتا ہے اس وقت تک نہیں چھینتا ہے جب تک کہ یہ بندے اللہ کی ناشکری نہ کرنے لگ جب تک کہ یہ اللہ کی نہ نہ کرنے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ یہ خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے اور اس کی واضح مثال میرے مکہ تھے قریش تھے اللہ تبارک و تعال نے مکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ کو حضرت دیا کہ جاؤ اپنی بیوی خدیجہ اور اپنی بیوی ہاجرہ اور نلح اسماعیل کو چھوڑ کر کے آ جاؤ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکہ کے آبادی کے اندر زمزم کا کنواں اور زمزم کا تشبہ جاری کیا پھر مکہ کی آبادی بہی ابراہیم اسماعیل علیہ السلاط والسلام نے ہاں قبیلہ جرہم کے اندر شادی کی اور مکہ کی آبادی بڑھ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلط کو حکم دیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرو اللہ کے گھر کی تعمیر کرو اور مکہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ان نے پہلا گھر جو اللہ تعالی کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے اس پہلے گھر کی سیادت, سیادت نگرانی اور اسی طرح سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش خاندان کو عطا فرمائی نسلم بعد عطا فرمائی جب تک یہ توحید پر باقی رہے جب تک یہ توحید کو قائم کی رہے جب تک اسماعیل اور ابراہیم علیہ کو سلام کے دیر پر یہ لوگ قائم رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیادت اور قیادت بھی عطا کی پورے جزیرہ عرب کی لیڈری ع اور پورے جزیرہ عرب کے اندر سے عزت آپروائی لیکن جب انہوں نے شرک کیا کفر کیا اللہ کے ساتھ ہستیوں کو شریک کرنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ قیادت یہ سیادت اور یہ برتری یہ عزت یہ وقار اور یہ عروج سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے چھین لیا اور ان کو عطا کیا جو اللہ تعالی پر ایمان لے آئے یعنی مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں یہ اللہ تبارک و پتا کا قانون ہے لہذا میرے بھائیو بازیز اور دوستو آج غور کرنے کی ضرورت ہے آج کے اس دور میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں جو مسلمانوں کو برتری حاصل نہیں ہے جو مسلمانوں کو سوال نصیب ہو رہا ہے جو مسلمان ہر جگہ ستائے جا رہے ہیں مسلمانوں کی عزت کو سلت میں بدل دیا گیا ہے ان کے عروج کو زوال میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کی سعادت اور قیادت کو چھین لیا گیا ہے ان کے مرغوں پر قبضے کر لیے گئے ہیں میرے بھائی آزیزوں اور ساتھیو ساتھیوں کیوں ہے ایسا اللہ تعالیٰ کا قانون بدلتا نہیں اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں کسی قوم سے کبھی بھی اپنی نعمتوں کو نہیں چھینتا ہوں جب تک کہ وہ اپنے آپ پر نہ کرنے لگیں جب تک کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرنے لگے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافیت اور لافرمانی نہ کرنے لگ جائے آج مسلمانوں کو اپنی حالت بدلنے کی اور تبدیل کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو اور اور ساتھیو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی پہلے قریش کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا یعنی ایک زمانہ تو ان کا وہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین پر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرداری عطا فرمائی جب اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ففر کیا تو اللہ تبارک مطالعہ نے اسے چھیل لیا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حکومت یہ تیادت یہ قیادت پھر قریش کے ہاتھ میں آ گئی لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قریش کا مجمع تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود تھا اس وقت تقریباً اڑیش کے اسی سے زیادہ اسی لوگ تھے اس میں سب لوگ بڑے اچھے اچھے لوگ تھے تو ان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی بات چیت کی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گپتگو فرمایا اماد یاد البرما تم کما ہادل قبیب لے قبیب ہی اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے اہل قریش اے قریش کی جماعت یہ سرداری یہ حکومت یہ سلطنت تمہارے ہاتھ میں رہے گی جب تک تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے تمہارے ہاتھ میں رہے گی تم تم ہاں تم سردار رہو گے تمہارے ہاتھوں میں تمہارے ہاتھوں میں یہ حکومت رہے گی یہ قیادت رہے گی پھر پیدا آئی اور جب تم نافرمانی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اللہ تبارک و مطالعہ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تمہیں اس طرح سے چھیل ڈالیں گے جس طرح سے یہ کھڈور کی ٹہنی چھیل دی جاتی ہے اس کا چھڑکا اتار دیا جاتا ہے اسی طرح سے تمہارے اوپر اللہ تبارک و مطالعہ دوسروں کو مسلط کر دے گا جو تمہیں اسی طرح سے کھجور کی ٹہنی کی طرح سے جو میں چھیل ڈالیں گے آج میرے بھائی اور دیکھیے مسلمان اللہ تعالی کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں ایک دو گناہ ہو تو فکر کیا جائے اور سر فہرست سے جن قوموں سے اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں چھینی ہیں جن قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں میں کفر کا ذکر کیا ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا ذکر کیا ہے شرک کا ذکر کیا ہے آج بھی مسلمان اب جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک اللہ کا قانون بھی بدلنے والا نہیں ہے چاہے جتنا چلاتے رہے مسلمان چاہے جتنا شور مچاتے رہے چاہے جس کے جس کی دہائی دیتے رہے چاہے جن جن ملکوں کو پکارتے رہے لیکن اللہ کا قانون اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ یہ مسلمان اپنے اندر کو اپنے داخل کو نہیں بدل ڈالیں گے جب تک کہ یہ اپنے اندر کو اپنے داخل کو نہیں بدل ڈالیں گے کسی نے کہا تھا کہ کامیابی کی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے نظام کو بدل ڈالے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کا اور بنا ڈالے، اپنے آپ کو اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچائے ہر مسلمان کے ذمہ داری ہے تو یہ گئی ہے اور مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹ کر کے نہیں آتے ہیں اور ہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹ کر کے چلے آئیں گے مسلمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سے برسنے لگیں گی جیسا کہ ایک ضعیف حدیث کے اندر ہے صنعت کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے اس کا معنی صحیح ہے وہ حدیث کیا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بستی والے اور کوئی گھر والے جب معصیت کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد معصیت چھوڑ کر کے وہ میری اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں تو میں ان کے اوپر مسلط عذاب کو ہٹا کر کے اپنی رضا ان کو عطا کر دیتا ہوں اپنی نعمت عطا کرتا ہوں اکثر عطا کر دیتا ہوں میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو اور اس کی واضح مثال اللہ تبارک و تعالی نے پرانے کریم میں سورہ یونس کے اندر کس کی مثال بیان کی ہے اسی مثال کے اسی اس کی مثال بیان کی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی اور معصیت کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتی ہے اللہ کی فرما بردار بن جاتی ہے اللہ کی شکر گزار بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو بھی ہٹا لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا كانت آمنت اللہ کو میونس کہ کوئی بھی بچی والے جب ان کے سامنے جب ان کے سامنے عذاب آ جاتا ہے عذاب کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کا ایمان لانا فائدے مند نہیں ہوگا اور نہ ہوا کسی کا مثالیں آپ دیکھ ڈالیں اور واضح مثال قرآن کریم کے اندر جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا میں بنو اسرائیل وہاں من المسلمین اور میں مسلمان ہوں کب؟ جب ڈوبنے لگا پتا چل گیا اس کو تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا دی گئی اب اب ایمان لاتا ہے نو نشانیاں گئی دکھائی گئی نو نے تجھے دکھائے لیکن و انفسهم و اور سبردستی کی وجہ سے تو ایمان نہیں لایا اب ایمان لاتا ہے چمبا اس سے پہلے تو لاپرمانی کرتا رہا فساد پھیلاتا رہا اب تیرا ایمان معتبر نہیں ہوگا لیکن یونس علیہ السلات ادھر بستی والوں سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ناراض ہو کر کے باہر کھڑے ہوئے اور کشتی میں بیٹھے اور کشتی ڈاواڈول ہونے لگی نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن بازی کی گئی کہ ایک آدمی کو سب کی جان بٹانے کے لیے کسی کو سمندر میں ڈالنا پڑے گا یوں سلام کا نام قرآن دازی میں آیا ان کو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اللہ تبارک مقامات پر ہے اور ادھر ان کی قوم کے سامنے جب آواز کی ایک ہلکی سی جلکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی ایمان لے آئے اللہ قوم لمبا دنیا ہم کہ جب یو علیہ السلام السلام کی قوم نافرمانی سے باز آ گئی کفر اور سکھ کو چھوڑ کر کے ایمان لے آئے تو اللہ تبارک مطالعہ فرماتا ہے کہ ہم نے ذلت و رسوائی کا عذاب ان سے ہٹا لیا دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے بازر مثال بیان فرمائی یہ بھی مثال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے کوئی قوم باز آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں اس کے اوپر نچھاور کرنا شروع کر دیتا ہے لہذا مسلمانوں آج اس دور میں اللہ کی طرف رجو کرنے کی ضرورت ہے جب تک رجوع نہیں کریں گے جب تک دین کی طرف پلٹے گی نہیں جب تک درگاہوں باباوں اور پیروں اور فقیروں پر چھوڑ نہیں دیں گے یعنی ان کی عقیدت محبت جو دل میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کی طرف سے بتا رکھی ہے جس کو عبادت کا مقام دیا جا دیا جا چکا ہے اور جس کو اللہ تبارک بتانا سر کے پرواتا ہے جب تک یہ چھوڑ نہیں دیں گے جب تک کے لمازوں کی پابندی نہیں ہونے لگے گی جب تک اللہ کی رب نے جو مال دیا ہے اس کی زکات ادا نہیں کی جاتی رہے گی زیادہ لگے گی اور جب تک ظلم اور حرام خوری شراباری زنا، ان سب کو چھوڑ کر کے مسلمان اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کر لیتے تب تک اللہ تبارک و تعالی یہ عذاب نہیں ہٹائے گا لہذا یہ پیغام ہے ساری دنیا والوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے میرے بھائیو عزیزو اور دوستو جب تک ہم اس چیز کو نہیں اپنائیں گے اور اللہ کے دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے اس وقت, وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بری حالت پر خستہ حالت پر اللہ تبارک و تعالیٰ رجوع یا رحم نہیں فرما سکتا دیکھیے آخری حدیث میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ بے شک تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی اور تم نے زکا نماز قائم کی زکات ادا کی اور تم نے مسلمانوں کی بستی میں جا کر کیا آباد ہوئے مشقین کو چھوڑ دیا اور تم نے مال غنیمت میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ کا حق ادا کیا فأنتم آمنون اللہ ہی تو تم یعنی جب نماز قائم کرو گے زکوٰۃ ادا کرو گے اور اسی طرح سے اور دوسرے کام کرو گے تو اللہ تبارک مطالعہ کی امن و امان حاصل ہوگی اور جب اس کو چھوڑ دو گے تو ہاں یہ صحیح روایت ہے سورن بہتی کی تو جب اس کو چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے مسلط کر دی جائے گی جیسا کہ یہ حدیث آپ سن چکے ہیں بہت مشہور حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے بیان کر چکا ہوں کہ اس وقت تک اللہ تبارک وطالعہ اس ضلعت کو نہیں ختم کرے گا جب تک حتہ ترجعو الادین کو لہذا وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنے رب کی طرف رجوع کریں پلٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بدلتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم کرنے کے لیے ہاں تیار ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اس دل کی دنیا کو بدل ڈالے اس دل کو اللہ تعالی کا مصیف فرما بردار بنا ڈالے اس دل سے نافرمانی نکال ڈالے اس دل کو قلب سلیم بنا ڈالے اللہ اللہ کے دین کی طرف رجوع کرے اللہ بھی ہم پر رحم فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بار اللہ تمام مسلمانوں کی حالت زبوں پر رحم فرما اے اللہ ہماری حالتوں کو جو نافرمانی والی حالت ہے والی حالت ہے اور باسیت والی حالت ہے ظلم والی حالت ہے دین سے دوری والی حالت ہے اللہ ہماری اس حالت کو بدل کر کے ہمیں بندہ بنا دے ایمان والا نمازی بنا دے دین پر دین کے حکام پر اور دینی حولیے پر عمل کرنے کے توحفے قطع فرما اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے اور جیتا مسلمان بنا دے اسلام کی سچی تصویر بنا دے آمین صلی اللہ علیہ نبیا محمد وعلی اله واصحابه اجمعين بارك الله لنا ولكم في القران القديم رفعنا اياك بالايات وذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملكم بر و رحيم استغفر الله لي ولكم و لجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم